就我吧 oh اللهم <سلام> ارحم <سلام> بھی کلیار کریم اللہ علیہ وآلہ مہدر آلیہ سرکار جوتے آج لائیں مبارک استعمال مخدومی سید الشاد حضرت علامہ مولانا سید مقدس بخاری سردار محترمہ محرمہ کو پورا رہا سال واسطے یہ استعمال ہوا یسالیہ اس کی گز لو ہے گرامی دو موضوع دو اس مقام بیان قابل ہے شان والدین میرے خیال نہیں شاہ صاحب اس مشہور دوست مجھے دیکھا کہ نیٹ دے اشتہار اس میں آ دوسرا ایک موضوع ہے پہلی مرتبہ مراتی بیان دیتا ہے اس موضوع کا نام ہے مناسب کر والدین شان لگتا بارا پڑھ بچے پہلو ناجی لیتھے کی صحبت. یعنی والدین کے ساتھ سنگت اور صحبت کے آداب اسلامی اللہ اللہ جللہ شانور اسلام نے والے دین نال بیندے تک گزارے دے عدب کی دستی انہا نال کیے نہیں بینے چیز کو مجید چھپے سبحان اللہ پھر <تصفيق> اشارہ دیا گا مجھے ہیں اسلام سارا یہ آدھا ہے یعنی خالد نہ نال مخلوط گزارے کا طریقہ مخلوق اپنے پاک دے واسطے اور سارا کا سارا ادب اکل حکمت انہوں ادب آتا اور جڑا اقل حکمت پسند ہو ضرور پسند ہو متحر یہ عقل اور حکمت کے مطابق آئے مخالف نہیں آئی کیونکہ نے ہی ہوتا ہے شوکروں میں مسلا ہے شکر اور مل کسی سے انعام کرتا ہے احسان کرتا ہے شکرانا ضروری ہوتا ہے یہ اکل, اکل کی جانور بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے مخلوق دی فطرت شامل کی فترت جبات شامل کہ جن نے کوئی احسان کرنا ہے نیک سلوک رکھنا یہ عقل کا تا ہے بلکہ بے عقل چیزاں چار چار روٹی خواہ دیو ڈگر بندر سڑنا چاہیے جانور وہ بھی مجھے احسانا درندے احسان بندے بندے دکھ دے وہ محافظ بن جائے درندہ اگلے کی ل ن تقدی ہر رسالت ہر رسالت ہر تحقیق جب نظام کا بدلا احسان کا بدلا احسان دا بدل احسان کا تقاضا دا تقاضا کہ نیکی کرنے والے کرو سلوپ تو انسان ہے اور اللہ خلیفہ ہونے کی وجہ کا زیادہ حقدار ہے اپنے ہمیشہ نیت سلوک اور نیت لار یاد رکھے نہیں احسان کرے کوئی احسان کا بدلا یہ عزیز تکلیف دے موسی جانور وہ بھی بنے گا ممرون اور شکر نکی جہی ہے کہ نیکی نیکی توجہ ہے ہے نہیں سبحان اللہ یہ دو ایک نیکی ہے نیکیشن جسمانی پرورش تربیت جسمانی روحی کا مطلب یہ روح دینار کی پرورش ایسی کی جائے کہ وہ اچھے آپ اچھا آدت مخلوق اور خالے دیوارے تاکہ خالی خال پین یا شکل نہ روحانی تربیت اور جسمانی تربیت یہ دونوں مشہور اور معمول میں مشہور بھی ہے معمول بھی ہے کہ تربیت نہ کرسمانی لیکن وہ احساس کی جس کا جس کو اپنے, اپنے یوگا ہو جائے ایم رکھنا تمام ذمہ داری پیانس ہو جاتی اس لے کے روحانی محفوظ رکھنا جسم کی بہداشت کرنا جسم پالنا قدرت نے تمام جانوروں کی فکر جب پائی دانورجا کر اُنرنے بچھے کٹے واپنے اگر دور کارنو نا تو اوہ بچاریاں رینگرین پریشان ہوتی ہیں اپنی پریشانی لہذا کرتی ہیں مہادش راستے کہ حالے میرا بچہ اینکہ قابل ہی نہیں ہویا کہ انہوں تو چھڑھایا جاوے اور میرے تو دور ہوتی ہیں سبحان اللہ تو انہیں جی بچاریاں کئی غام میں جو نہیں لگنے جاتے ہیں کئی غام میں اپنا خان پی جدو یہ پتا ہوں کہ میرا کن جہی ہوا دیا اپنا نقصان کیوں چالی کرتی بال نو بہانے بہانے پالتی آپ کیوں ایک پڑھا کی طبیعت مزاج رکھی ہوئی جب یہ چیز جانور شامل ہے فکرت انسان فکرت انسان اولاد دور کرنا اپنے آپ کو اپنی شخص اپنی خدمت محروف کرنا نہیںرتری اپنی کرن کر دوسرے ہق بڑھا لکھا بدلا بدلا چی دوسرے اپنے ماں پوزم انسان اپنے پالن والے کا خیال مزاج شاملے اپنے جائے گا گیا جی جان کا تلک رکھتا ہے پاؤ اپنی کھان پی خان پی لب لگے اپنے ماں پیو پیار کرتا جی اس لیے تگڑا ہو جاتا ہے میرے کو ہی نہیں انہوں بہت خوش چیئے گئے میری حاسب توفیق ہوں نہیں ریا یہ اپنے بیرات قائم پہ ہر جا کے فود کماوے کھاوے انہوں نے چھٹیا اس باس دے وہ ساکتا ہے اگر انہوں نے اس اگلے وقت دے وہ چارچے دور نہ لیکن دور کرتے چوگ اپنے جنہیں چوجا سبحان اللہ, اللہ میں سبق <اخ Access wir Atlina> ابرت ایسی ہے کہ اونا میں چچنیاں سفتا رہے ہیں حاصل رہا تو بیڑیاں سفتا رہے ہیں وہ جانوراں ہی ہمیں ایک کٹا رہا سبحان اللہ اچھا ہے کہ جنگتہ بھی غالت جالت ہے سبحان اللہ یہ خلق اور آدھت کے سفت اچھیے سے یہ نہیں پتہ لگتا ہے جانوانا نے چاہے تھے پیدا ہے یہ بھی نہیں پتہ لگتا ہے کامی چاہے تھے نہ کئی بندے میں دیکھیں پیدایاں آتا آتا تھیڑی بندے جوگے سے پیدا ہے آتا تھی چکی جانوانا نے چھوگے سے جانوانا چکاہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم और नाल अच्छे अच्छे बुरे का, अच्छे बुरे फैसले फैसला नहीं करता इंसान होदत आदत चली سبحان اللہ کتے وچ عادت چنگی آویں ٹھگلے اُدھر پیار کر کے پکھڑ کھواریا ہاں سبحان اللہ کتے چ عادت پیڑی آ مہربانی <Floyd Kupato> <t correlation> <tinks> <times28> <viendo> اللہ تعالی نے شورات نے پتا لگ اپنی جان بچا سکتا تعلق رکھتے فائدہ جسل فائدہ جب تک بچے جانور بغیر کسی غرض بغیر کسی لالچ شفقت کر دے خیال کر دے مہربانی کر دے پروش کر دے پرکت کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ لہجت ایک ہے جانور دے سب سے i̇şte، سب جنگی جانور جو دیکھ کے سن کچھ دین اس کا خیال رکھنا ہے کچھ نہ اللہ اہا اپنے تن لوہار کو پھیرے کے اینو چھپ دیتا ہے اہا اچھا میں ٹھنڈ کو چھپانے واسطے اینو اپنے سینے دے تھلے رکھ دیا کیا بات میں تو تو بچاؤں کہتے پیر جو میں اپنی چھا تھلے یا چھا تھلے چوک کے منہ رکھ سبحان اللہ کیا بات کیا بات؟ محان میں نے اپنے پیرا قائم کرنا اسٹا میری لوگوں میں وہ تھو تک لے جانا اسٹا مغیر تو مغیر کشی لالجت میں نے مباریا تینوں نہیں ہجا ہوں گے تو آپ نے اولادوں مغیر خلف تو مغیر لالجتا باتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آرنار آرنار آرنار آرنار بے انسان شہاندہ آلہ کو بھی اتنا سبق دے جاتا ہے جیسے زمین کے چلو پارتم بڑے یہ نورین جان لو کا واہ انسان چنگا رنتی دنیا تک دفن کرنا سبحان اللہ سمجھ جو اتھے یاد کہ شریعت تے کیا ہوندا ہے کی فطرت ہائے دنیا بڑی کتاب ہے وقت بڑا استاد ہے دنیا نو ریبیا کتاب سامنے بول رہے دنیا کیار بن گیا فطرت کا پروانو جے کو مانو بیٹھنے چھے پھر شریعت اٹھلی رہ کے بھائی کر پھر نبی علیہ ہدی ہن ایتھے ہے فطرت تے سبحان اللہ اگر کوئی بھی شریعت کے حکم لا جاندا فطرت کے راز نہیں جانتا کامل نہیں اگر کوئی کو جانتا ہے لیکن کو نہیں نہیں جانتا اس کی کامل کامل شریعت بھی جانے اور دنیا بھی اللہ اللہ اللہ جوہ اقبال <سؤال> اللہ uno furaya siddharat ke makaal se tasveer karta جنگل پہاڑا مطلب جہان برابتی مقاصد کو دور کرتا ہے قدرتی تے نظر رکھی نہیں ایک بہت اچھا سبق موضوع ہے اچھی محتاجی والد جانور جانور شکش نہیں جانور انسان ایک پہ رہے ہو مان پرے کھزما نو کھا پیو پرے کھزما نو کھا گئے سانو کی لگے کدھر گئے چون دے نے کوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن اولاد جانوراں بے وفائی دا سبحان اللہ لالچ سی تماح ہے سی تماں جٹھڑا کھڑا ہے جس نے اپنے اپنا سمجھ کے جا اللہ لاگ دفر آیا اے جانور کی کتنی صفات پڑائی او بے وفائی والی <سؤال> حد برداشت ہن اتھے ربی بھی شکیات کرئیے خراپ <سؤال> تھی بھی اے جانرا بھی بری صفات ہاتھ برباد سی جے او اے دے بارے وقت سبحان اللہ اے دے ناں تے اے ناں دا حق بندا اے انہاں دے بارے وقت کی انہاں دے ناں مفاہیم کوئی گن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحسین نعرہ غوثیہ جاو حسین رحمت و شان دین اسلام जिंदाबाद صحیح یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت فضیلہ حضرت استظہار जिंदाबाद حضور عالم نے گل رسایا آہا سبحان اللہ اُچھے جانوراں دے اچھا سبق او سبت دے سبحان اللہ ਉੱਤ ਕਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇਦਾਰ ਬੰਦੂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਰੇ ਆਦਤ ਟਟਾਇਨ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਖਰ ਖੁਜਾ ਚ ਗੁਜਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਦਭਾਂ ਦਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਿਆ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਖੜੀ Thank you so much for your support. She is reborn there. Thank you so much for your support. Gloria. Gloria. God bless you, God bless you. Aha! SubhanAllah. God bless you, God bless you. SubhanAllah. God bless you, God bless you. Good job, sir. Thank you, God bless you. جب اس کا بہت کھایا اور ہمارا تھرم ایسا کی چاہت کام دے رہے ہیں ایسا کی چاہت کام دے رہے ہیں یار ہم دیر آکھو لکن تک نار سکر رہے ہیں جے سوک پکتے جے نار رہے ہیں اوک کچھن گئے ہیں اوہ سچنا سالہ مہودتی ہے اگر جانور گیڑ کا حقدار آج جب غرستہ پیار رہ گئے کہ مخارہ بھی رہے گئے ہے؟ غرستہ پیار رہے گئے وہ معافی اور آدم آج یہ جی تو شمعہ نہیں کرتی پہنے کے دل گئے کہ ساعت آدھے تو کیا جاؤں کہ نہیں کہ غرستہ پیار رہے گئے کہ کئی بھٹی کر رہے گئے کہ بھٹی رہے ایک بھٹی نہیں بجا جا جنا بغیر جنس تو تیرا رسالہ کی طرح واہ برادر کا واہ سبحان اللہ اور قربان جاوا توجہ اگلی گل کرن لگا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ جانور جسم پالن کا واہ واہ سبحان اللہ جسم پالن کا برو جیب ترقی ہوئی قابل نہیں یہ لگتا ہے لیکن وہ ادری کہانی ہے ٹکور تک یہ لا ہے ٹکور نے بال سے سکھا لیکن انسان کو خالی ٹکور یہ کے واسطے قبر شو میں کھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس دا گزارا ٹکور پر اچھی گزارا رب تو لے کے مخلوق تا جناب بچیا اینو قددے ہون ہون جس سستا سستا ہو یا کو روحانی پائی مسرانی روحان اللہ چیدے بہتے بہتے بہتے مان او تو استاد چاہی دے ہو بھڑا راگر چاہی دے روحانی راپ نہیں کرنے کہ وہ این ہی چل رہے ہیں او تھے وہ آجے او تھے انا پہ آجے فکر شامل ہی اللہ کے قسم خدا کے جتوں کھان پیسے مزاری والے بینتے اگلی بینتے کی اگر اپنی خالی کھان پی قابل کر دیں رین قابل کر لیں مخروان پیچھے سوے لیکن اگلی گل ہوئی گزارا سمجھا جاوے لویا جو ہے کام اگلے کام یا تو پھر تو پھر تک بڑا کرویتا ہے تو مابیہ میں زدمت داری ہے اے دے ہے انسان اے دے ہے انسان اے دے باسطے بڑا پوش پہ آئے بولو اور والدین کے زدمت داری ہے اگرہ روحانی تد جسمانی پرورش کا فریضہ تو نے ادا کر لیا اب روحانی پرورش کا فرحلہ شروع ہوتا وہ کسی ہو گا جسمانی نہیں پاپ فارما کرایا تلاش کرنا مانگ کے گزارا کرنا کر کے بڑے بڑے اویلیبل نبیت منگایا چلو پہلے بھی پچھلے دن مرحلہ جس جس مرید پیلے کو چمڑا لیکن جسمانی اور جس کو تو جمنے ہے واہ واہ جے murid ho gaya hai murid dilu ho gaya peer to jamne subhanallah ab tawajjuh le subhanallah واہ واہ murid to murid jamna peer ko shagar jamna usko usko hon او جویں بغیر غرضوں بغیر غرضوں دنیا میں غرضوں بغیر جانور پالداریا سبحان اللہ اے بھی روحانی پیو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں جبو دیکھ رہا ہے اج تو اے بھی روح بغیر <تصفح> بغیر دنیا سائے گا نبی خراب <سؤال> بغیر کیا ہے جللا ہزاروں کو آئے نہیں رجرا معبود فرماتے بلکہ ہر کوئی لالت چلی نہیں دنیا بھی لالت چلی ورنہ دینیدیں ہوں دیئے میں کی کتہ نہیں مکڑا ہوں رد پر کے دے کرو راپا پور کے نا کے میری خدمت کریں توجہ نہیں فرمایئے یہ نا کے میری خدمت کریں نبی اس لیے اس کو پڑھاتا ہے نبی اس لیے اس لیے سکھاتا ہے پی اس لیے سکھاتا ہے مرید مجھے یہاں پڑھے دے نا وہ بندوں سے لال <toss> की कोशिश आया तू एदा ادب ਨਿਕਨ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ادب ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਡ ਨਿਕਰਾਗਾ ਕਰ ਆ ਆਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਰਾ ਆਂਦਾ ਅਦਰ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸੌ ਤੋਂ ਸੋਤੀ ਨਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਓ ਹੈ ਬਗਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ فرمایا ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ اپنا نہیں بنایا کیا لوگا جا شکر نہیں کرتا ਉਸ oh, ਤਵੱਜੋ کیا بات تمہیں دین سکھایا واہ واہ کا تکا ہے سبحان اللہ بغیر فرصت غلامی کر تیری خدمت کر ہاں سبحان اللہ کہ جڑے نظرا دے اگلے دن تے تے جو نظرا دے دن رات ساری ساری رات جاگ کے فضتا کرتے ہیں استاد علی پیروں کوڑ سبحان اللہ او دل کر ہوندا ہے دل نہ کرے کوئی دل یہ یہ کا پانی کیا بات سبحان اللہ کہ خبردار یار جدم فکر فکر ایک سفر شروع کیا لیکن سفر کو مکمل کرو زیادہ مشتعل رہو سبحان اللہ بولو بولو بولو سبحان اللہ عقل شریعت روشنی سبحان اللہ دنیا کی کتاب جو شفا ہے لیکن جیتو اپنی فرت <resonant> اور صفت اچھی ہے کہ طے گئی اچھی سبحان اللہ جنگے کیا بات اور شریعت کے موافق 아이 مخالف 아이 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واغذیل میں انا بیرتمند بن نہیں حق ہے سبحان اللہ چل تو جوڑے فرمو سبحان اللہ शरीयत निययत ताबे रखना है جیت گلک سکھا فکر ہونی چاہیے بغیر ہونی چاہیے فکر اور پیار جتو تو ہوتا ہے جس کو وہ ہوتا ہے اللہ کے مطلب مطلب یہ چمونے جماؤ بجہ دکھنا چاہیے ایسا احسان کی اللہ نے والدین لے کسی تھانا इतला इन मैं जी अपने बाल की खिदमत ना छी मेरे बाल भैया اون طرح پرے اپنی غلطی ਕੀਤੀ نہیں کہ جنگے ہوندا تاں تاں اوناں آکھیا نا پاکھیا جمّاں والے <سؤال> تے جمّاں والے پئے ہوندا نہیں جمّاں جنگے گھر پوری جمن جما تو یعنی ماں پیو ایک یا پیڑ کو کمپوری رو کون جائے بڑے پیلو کون تو اپنا وقت زیادہ کری آہا ہا ہا ہا ہائے ہیں 50 ہیں یہ اج اس حال پہنچ گئے پھر پہنچ گئے کمزور ہو گئے کری کوئی جی گل نہ دل سوڑا پہن رہا ہے कि पवे उना दी गाल लाल सौड़ी। ते सौड़ी ना, ते फेर अंदर परेशान हो बिलकुल अगना जहा कर तो جس لے اگلا اُف کرتا ہے لوگ اُٹھو پتہ لگدا ہے بڑا روسوڑا رہے ایویں اللہ فرماندا ہے آفرے والے تیرے جس پہنچ جان بڑے پھیرے تو ہے فداۃ رت اللہ باخس وہ میں بکرییاں گلاں کر رہا ہوں ہائے ہائے پہنچ گئے بڑے پھیرے تے بڑے پھیرے دا حال مانجا گا بچپن والا توجہ ہی فرمائی گل गाल गाल गाल पिछो, करें। हो करें गाल गाल गा। तू देल नहीं बचा तू बच्चा तू बरा तंग कर ते एक दे तेरे ते के के के उफ हो बच्चा में कि तू मार बजाए रे बचपना ਉਹ ਆਵੇ ਬਾਨਾ ਪੈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸ ਹੈ ਉਹ ਸੌੜੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਨ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠੂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ بچپنے جب بچپنے خوش ہو رو میرے بجائے ہو جا میری خیر ماں جی میں لکھ ہوئے کہ میں کلی ہوگی تو میرا کا اکھری رہے ہیں ایک یا میرا کا اکھری رہے ہیں وہ آکھر دے وہ آکھر دے وہ گار بندہ بولن بولنے کے تیشہ ہی دائیں گے میں گئے گے بچالے تبھی یہ کنکراؤلنے کا آکھر میرا آکھر ساکتا ہے کہ وہ تیرے ہی آکھر ساکتا ہے موڑنا لوگ مہڑے موڑنا البیشنہ آہہہہہہہہہہہہہہہہہ نرمی ہو <tabiyat> <tab> <tab> مطلب یہ آه... اسلام کے آداب والے آه... آه... اسلام د آداب واقع. لیکن اس برخلاف بھی ہیں کمبل لے کے ریشمی تھلے ہونا بچ ہوں آپ ادھرو کنگے ابھی فارغ ہو کے پتا نہیں رات نو دو بجے ستیا چنگے کما تو کرتے ہونے चंगे कमांज कंबल लिया है। अब बेनु खांगा ये साथ दे चंगा किलो इन्ह वास्ते वे ही इमारत बखरे घर बने ने उन्न अस इतिये बन द لہذا فارغ کرو ہوں سچی دسیا جو دربے اگر ماپے بھی ایچ لے تلک کہڑا رہ گیا نو جوڑے جانور والفت نہ فطرت ہوگا توجہ نہیں فرمائی نے سجن جب بزرگ نکل سکتے آخیا میں کہ کہ سارے بھی کام نہ ہو मां जाकर होवे मां दुआ करे मेरे गुरुषेद फरमांदा है मां दी दुआ सता वलिया दी शान दुआ दी शान रब सुभान अल्लाह क्यों उने पाटे कलेजे नाल बोलणा हुंदा सुभान अल्लाह वा वा वा सुभान अल्लाह ओ अंदरो जितो है ते च करीमा करम चा आखरी बा... सामाते ही पुत्र उन्हें आख्या जा घुकी फिर दिती उतर गया जाके वेख्या बाकी जज के कागजा کر بندے اپنے والدین دی دعا کوئی مرشد دی دعا کوئی استاد دی دعا رکھیے کہ نہیں تا شریعت رکھیے اسے واسطے جس با والدہ پانی لیا رین ماں لگ گئی اکھ لگ گئی اما دی چیر تو بعد کھلی ماں چف نکلیا جو اللہ محمد خواجہ لکھ میں نہیں سب سازار اقبال کھاندہ اس زمانے موجود نہیں لیکن میں وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں میں اشارہ ماروں گا اور ٹھاک پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ اخر بندوں اشارہ کافی ہے ساری سی کو چابو تازے کو اشارہ ہر بھی کو اشارہ کرو دیکھو تے نو پورت دے رو حق حق حق اونجے کو پگانا چنگ تیڑھی بڑ ہوئی اے میرے دیووں عقل بندا نہیں سب سے رکھنا اللہ اللہ اللہ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद نہ چلےیا کرو کنے والا ہے نہ چلےیا کرو ایسا سمجھ لینا جیے جیے چل رہے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ واہ کیا کلا اتنا کوئی ہے لاحول ولاقول سر اللہ توجہ کریم سے لائی گئی گالا سونی پہنیوں کے لئے پہنیوں کے لئے ہیں کہ سوڑ تِتَقیبُ زاہِرْ قَنُوَارَا لَفَغْلَ مُولِن گفناکی فرمایا کہ اللہ قریبے سونی کے لئے دیکھنا کھار جانا ہے آمداللہ کی فرماد ہے وَاَخِفِبُ اللَّهُمَا جَلَا خَبُولَ مِنَا اللَّهُمَا یہ تر دیکھوئے جمعہ آدمی میں پارگو پارگو پارگو پر ہے پر، پر دو پروں والا اور اللہ تعالی نے کیونکہ رات جانور سکھانا سکھا تاکہ فکرت سے فطرت سے شریعت کی بات کو مطابقت دے شریعت سے فکرت کو مطابقت دے چلا تھلے پرواز وہ کر سکتا ہوں اس ویل بھی اٹھ سکتا ہوں <muchanallahu> پیسا ہو گئے مر <Nomes> اپنے پر جی پر بچیاں نو پر تھلے لے کے پیار کرتا ہے اپنے ماں پیو پگلا پیار تاکہ پتہ لگے کہ احسان اسے کا پتلا ہے وہ پیرے ایو بگل چ ل کے اتو اپنے پر پتا <تصالح> چلے جانور کو کیا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 تیرا رحم وہ بندہ میں بن جا گا میری خدمت کا موقع گا میں اپنا بدلا چکاو گا بڑا اسلامی آزاد صرف مخالف اپنی پچڑی کر طریقے مخالف وہ آپ ہی سمجھ آ گیا ہونے نے اتنے پتا لگ جانا کہ یہ ادھر نور کے میں سار چ نسل آپ اُسی اپنے والدین بھی سونا رویہ رکھیں اُسی اپنے روحانی پیو جنوب استاد پی شاید بھی سونا رویہ رکھنے کی تو پڑھائی